الحمد للہ الحمد للہ محمد الا الله شاید شری کلا ون شہدی بنا و مولا ندنا بسم مین الرحمن مرحی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ الله اللَّهَ سَمِيعٌ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي ولا ت جارو لو بلکری باد کو دین آمال بت آمال ملاتور سد بلا و لیم و سد رسول کریم لوی یا منو سلو السلوت سلیم سلاد سلام گیا سی دیا رسولہ حبیب اللہ السلات سلام یا سعید یا رسول اللہ و صحاب یا حبیب اللہ السلاد سلام یا سعید یا رسول اللہ والا صحاب قیا خاتمن نبی بند پروردگارم عمت احمد نبی دوستار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی صدیق اخش حسن کمال است فاروق ضلع جاو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمدس حیدر بہار باغے خسال محمدس صلی اللہ مطالعہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا کا کا چان اس دل افروز و سات پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کوئیں شیرائے جا بنے زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور ر سالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمیں جمبش جیش نصرت بے لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام سیدہ سیداہرات طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لو سے تینت لاکھوں سلام حسن مجتبا سید السکیا راک بے دوش عزت بے لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کبام بے قسط غربت بے لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایا استفا عز و ناز خلافت بے لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلک بعد رسول سانی اسنے نے ہجرت بے لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہم زبان نبی جانِ شانِ عدالت بے لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغِ مسلول شدت بے لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی بر درود دولت جیش عسرت بے لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب کمی سے ہدا اللہ پو شہادت بے لاکھوں سلام مرتضا شیر حق جل جائن ساکیے شیر و شربت بے لاکھوں سلام شیر شمشیر ذن شاہ خیبر شکن پر دب دستے قدرت بے لاکھوں سلام پارہ صحف غنچہائے قدس اہل بہتے نبوت بے لاکھوں سلام جان سارا نے بدرو عہد بر درود حق گزارا نے بیت بے لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حلیف چار باغ امامت بے لاکھوں سلام غو سے اعظم امام متو کا بنوکا جل بے شان قدرت بے لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر مو بے لاکھوں درود ان کی ہر خو خصلت بے لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت بے لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بے جے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام آپ ہیں تو کار ساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ آپ ہیں تو کار ساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریق بے مثل مالک خالق خلق دا با اللہ تیرے در نوان والا ہوں جگ ممتاز اللہ نظر فضل ادی عالم شاہ اجز نیاز اللہ بعد تیرے جس دا شان آلا پاک ذات دا ہے اکھ جان دی جاندی نو نرما نور والا اس نور دے پیر د پیرد ہے جس روز دے ہال تھی دل کمن او روز غمخار غم ناک دا ہے عالم شاہ تھی لکھ درود اس جڑا شاہ زمین نفلاک دشک دائک والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر کھو کوئی لکھ تھی ایک پچھان دا, دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں اسلام ایمان کی ایم دے پیچ کا مند اندر جدوں جدوس جائے پھر پھڑکڑا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویک کے تھڑکنا کی جنہ فا فراق دا گل پایا دس انکنا کی لگی جاگ کی اب اس محفل کے بارے میں دوتیاں اب پنجابی میں کہتے ہیں دو کو دشمنی دوتیاں نو کری رد ربا دوتیاں نو کری رد ربا نبی پاک سیرا جم نیر پیچھے صدیق فاروق عثمان پچھے نبی پاک دے د لاڈل پچھے, پچھے یہ سارے, سارے واسطے ہیں دتیا نو کری رد ربا نبی پاک سراجم منیر پچھے, مجھے پچھے, مجھے پچھے صدیق فاروق عثمان پچھے نبی پاک دے لاڈل ویر پیچھے مسم مغموم شہید پیچھے مائی فاطمہ دے خونی نیر پچھے دے کے داد بے داد نو شاد رکی عالم شاہ بغداد دے پیر پچھے حضرات سوامی نے محترم علما کرام مشاخ ایزام قرآد رات ناتخانہ نظرات زندگی کا مقصد کیا حضرت صاف بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو تیر لگ گیا غزوہ خندق میں اور رگ اکحل دلت کٹ گئی اور پچھلے سال, سال میدان عد میں اپنے بھائی ایک اسلام کو دے چکے اور اس سال خود تیر لگ گیا ابھی عمر آپ کی تینتیس سال, سال ہے تو آپ نے دعا کیا مانگی یا اللہ اگر ان کافروں نے تیرے نبی کے خلاف پھر آنا ہے جس طرح اس سال آیا ہے تو پھر مجھے اس زخم سے موت نہیں دینی عمر ہے ابھی تینتیس سال اور دعا یہ مانگ رہے یا اللہ اگر تیرے حبیب کے مقابلے میں ان دشمنوں نے نہیں آنا تو پھر مجھے موت دے دے اور اگر آنا ہے تو پھر مجھے زندہ رکھنا ہے اور اگر تو نے مجھے موت بھی دینی ہے تو اس وقت تک نہیں دینی جب تک جنہوں نے بنو قرضہ نے تیرے حبیب کے ساتھ غداری کی ہے ان کا انجام تھی مجھے نہیں دکھانا یہ ہے زندگی کا مقصد زندگی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ تیرے حبیب کیا ساتھ دینا ہے تیرے حبیب کے دین کا کام کرنا ہے تیرے حبیب کی عزت پر پیرا دینا ہے اور اگر یہ میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا کہ اب تیرے حبیب کے مقابلے میں نہیں آنا ہے انہوں نے تو پھر مجھے موت دے دے لیکن میری آنکھوں کو تو نے ٹھنڈا کرنا ہے ان کے انجام سے جنہوں نے تیرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے یہ ہے زندگی کا مقصد اور یہ مقصد سابق رام نے مٹی کے ٹوکرے بھی سر پر چا کر اور سر پر اٹھا کر میدانیں خندق میں پیٹ پر پتھر بھی باندھا ہوا ہے ایک ہے یہاں پر تقریر کرنا جیسے میں کر رہا ہوں اور ایک ہے آپ کا تقریر سننا جیسے آپ سن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد گرم کپڑوں میں جا کر گھر پہنچنا پھر گھر میں کھانے تیار یہاں بھی کھانے تیار اور پھر اس کے بعد خوف بھی کوئی نہیں صبح اپنے کاموں پر بھی جانا ہے سارے معاملات ایک ہے بھوک لگی ہو پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہو پہلے خندق کھو دی ہو پھر مٹی کے ٹوکرے اٹھا لیے ہوں اور پھر اس وقت بات وہ کریں یہاں تو لاد پڑنی مشکل بھی کوئی نہیں میں بھی آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں مشکل بھی کوئی نہیں لیکن سر پر مٹی کا ٹوکرا ہو پیٹ پر پتھر ہو لشکر بھی پچیس ہزار کا موجود ہو ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہو اور پھر اس وقت وہ بات کریں کہ دنیا والوں یہ یاد رکھنا اس حالت میں بھی محمد بکینا آبادا فرما دنیا والوں قیامت تک گواہ رہنا اس حالت کے اندر بھی ہم وہ غلام ہیں جنہوں نے اپنی زبان پر کوئی شکوہ نہیں کیا کہ حضور پہلے روٹی تو عطا فرمائیں پہلے اس لشکر کو تو ہٹائیں یہ خوف و حراس تو ختم کریں ایسی بات ہم نے نہیں کی در پر ٹوکرے اٹھا کر مٹی کے پیٹ پر پتھر باندھ کر حضور کی جو لاد پڑی وہ قیامت تک امت مسلمہ کے لیے مینار نور ہے حالات جیسے بھی ہوں نہ محمد جہاد بکینا آبادا فرماؤ دنیا والوں گواہ رہنا اس حالت کے اندر بھی ہم وہ غلام ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ پر یہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کر رکھا ہے کہ جب تک زندہ ہیں حضور کی عزت پر پیرا دیتے رہیں گے ایک موقع نہیں ہے میدان خیبر کی طرف جاتے ہوئے آدھی رات کے وقت حضرت عامر کو صحابہ نے کہا کہ ناد تو سنائے تو اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی اب صحابہ سواریوں پر سوئے ہوئے ہیں میرے و مولا بھی جلوہ کر ہیں صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم بڑے ہوش و آواز سے گفتگو سنی ہے میں اپنی تقریر میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دو بندوں کا کام نہیں ہے حضور سے پیار کرنا ایک لالچی بندے کا اور دوسرا بوس دل بندے کا یہ دو بندے حضور پیار نہیں کر سکتے لالچی یہی دیکھے گا پکا کیا ہے بہت دل یہ دیکھے گا کہ حالات کیسے ہیں حالات کوئی میری عزت تو نہیں اچھال دیں گے میں حالات میں قابو تو نہیں آ جاؤں گا لیکن علامہ اقبال کلندر لاہوری وہ کہتا ہے دل زیش کی او توانا می شبت خاک ہم دوشے سریا می شبت اقبال کہتا ہے انسان دلیری اس وقت ہوتا ہے جب سینے میں حضور کی محبت موجود ہو جب حضور کے سینے میں محبت موجود ہو پھر چالیس ہزار کے لشکر میں بھی صحابہ چلے جاتے ہیں دس بندوں کو نکال کر چلے جاتے ہیں پھر اقبال یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد دے ہے یا حیدر حضور کی عزت پر بات کرنی ہے حضور کی ناموس پر پیرا دینا ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ پیرا دینا ہے حضرت عامر میں نقوا جا کر شہید بھی ہو گئے میدان خیبر میں لیکن آدھی رات کے وقت ہمارے لوگ ٹائم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی ٹائم ہے اس بات کا میں نے تو کام جانا ہے میں نے لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ حضور کی عزت سے پڑھ کر بتا تو نے اور کیا کام کرنا ہے اور کوئی کام ہے دنیا میں جو تو نے جا کر کرنا ہے ہمارا امام امام احمد رزاب ریلوی تو یہ فرما گئے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور پھر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا رویا, رویا رویا کی بات نہیں ہمارے بزرگوں نے بھی حضور کی بات کی لیکن بڑی محبت سے بات کی کیا ہی ذوق کفزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری گاری واہ ہوا خاما قدرت کا حسن دستکاری واہ ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ ہوا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ہا وا, نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرو اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ ہا وا, ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ آج وفا کر آج رسول اللہ کی عزت پر بات کر قیامت والے دن جب تو چھپے گا تو حضور تجھے تلاش کریں گے میرا غلام کدھر گیا ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ ہوا میں صدقے اسے نام کے میں قربان اسے کرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہوا پارا دل بھی نہ نکلا دل سے توحفے میں رضا ان سدانے کو سے اتنی جان پیاری واہ ہا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی قوم دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمرے ابل ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نہیں ہمارے اعلیٰ حضرت بریلوی سے پوچھا فتوا حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے جنہوں نے غازی المود کا جنازہ پڑھایا اور پوچھا یہ کہ بابا جی ایک مولانا صاحب نے تقریر کرتے کرتے حضور کے بارے میں لفظ یتیم استعمال کر دیا تو یہ کہتی ہے بل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہرے بیان نہیں ہند میں واصف صف شاہ مجھے شوخی تبائے رضا کی قسم جنت کی بلبلیں بھی ایک درخت سے دوسرے پر جاتے ہوئے یہ نغمہ ضرور پڑتی ہے کہ سب نے حضور کی عزت پر پیرا دیا لیکن جو احمد رضا نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا اعلی حضرت بریلوی نے اس فتوے کو شروع کیا فرمایا اس مولوی کو حضور کے بارے میں اور کوئی بات نظر نہ آئی آپ نے فرمایا حضور اقدس یہ ہے یہ ہے امام محمد رضا بریلوی ہم بات ایسے نہیں کر رہے کہ ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے ہم نے تو جس کو بھی مانا حضور کے واسطے سے مانا ہاں حال حضرت بریلوی نے فرمایا اس مولوی نے کیسے بات کر دی حضور قاسم الم مالک الردر رقاب امم موتی منعم قسم قیم ولی مالی علی علی کاشف القرب رافع الرطب معین کافی حفیظ وافی شفی شافی حافی غفور جمیل عزیز جلیل وہ ہاف کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان ولی الفضل جلی الافضال دیا رفیع ممتن اللہ علیہ وسلم برات استحلال جو امام احمد رضا نے اپنے خطبے میں کی چودہ سو سال کسی نے نہیں کی ایسے ہم باتیں تھوڑی کرتے ہیں فل اکبر ول جام البیر گرر گورر بل ہدایا و منہ الدایا وایا بے ہم دل بحمد و نکار درایا و این وحسن و اسی کتاب لیائے خطبے اعلی حضرت بریلوی اسی کتابیں سات نیا تر اصطلاحات لیا نبے چیز لیا ذرا سنو خطبہ پہلی فقہ دی کتاب امام اعظم ابو عنیفہ ہوا فقہ اکبر اس کو اپنے پہلے جملے میں لیا الحمد اللہ فکل اکبر و جامع الکبیرایا وین النایا و حسن الکفایا و سلاد و سلام و امام العظم لسل ال کرام مالک و شافی احمد ال کرام یقل الحسن ولاقف محمد الحسن ابو یوسف <تصفيق> یہ سمجھانے کے لیے بھی 10 سالہ درس نظامی سمجھنی پڑے گی وہ سلاۃ و سلام و لل امام حضور کی شان بیان کرتے ہوئے حضور کی بات بھی کر دی اور امام اعظم کی طرف اشارہ بھی کر دیا و سلاد و سلام امام الازم پھر چاروں امام کے نام بھی لے آئے و سلاد و سلام امام الکرام مالک و احمد القرام امام مالک کا نام بھی لے آئے امام شافی کا نام بھی لے آئے امام احمد ب... یہ ساری حضور کی شانے بیان کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں احمد رضا اس کو کہتے ہیں احمد اور امام اعظم ابو حنیفہ کے تین مشہور شاگرد ہیں امام محمد حسن بن زیاد اور امام ابو یوسف یقول الحسن بلا توقف حسن بغیر سوچے سمجھے بول پیا کیا یقول الحسن بلا توقف ایک لمحہ توقف بھی نہیں کیتا یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن و ابو یوسف کہ حضور ایسے حسین ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا ہاں ابو یوسف حضور تو ابو یوسف ہے یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف حسن بغیر سوچے سمجھے بولیا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حسن بغیر سوچے سمجھے بولیا کس ہاتھ کا خمے و تبان ٹوٹ گیا کے چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں کیسی پرواز ہے یقول الحسن و بلا تبقو فلم محمد الحسن ابو یوسف پرواز مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکرِ رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا دردِ دل کہاں سے لاؤں اعلیٰ حضرت بریل بھی کہتے ہیں کہ مضمون تو مجھے آیا لیکن پھانسی کا پندا دیکھ کر احمد رضا ناپ نہ نا پڑ سکا مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا دردِ دل کہاں سے لاؤں حضرت مولانا سید کے علی کافی پھانسی کا پھندا دیکھا اور ایسے پھر چلے انگریزوں کے سامنے فرمایا کیا بات کرتے ہو مجھے پھانسی دینے کے لیے ڈرا رہے ہو ایسے چلے یقول الحسن بلا تبک محمد الحسن ابو یوسف مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں مولانا سید کے فائدہ کافی پھانسی کا پندا دیکھا تو جھوم اٹھے فرمایا مقام فیض کوئی راہ میں جچائی نہیں جو یار سے نکلے تو سوے دار چلے لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی سجا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں یہ ہے بات مولانا سید کے فیصل ہی کافی جب پھانسی, پھانسی کا پھندا دیکھا تو فرما زلیلو او او حضور کے بارے میں بات, بات, بات کرنے والو حضور کے خاکے بنانے والو تم کیا سمجھتے ہو ہم تو ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی ایسے کہا فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہ چہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درو آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آبے دُرے دندا سے ادن ڈوب گیا رش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاد ہو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا یقول الحسن بلا توقف محمد ان الحسن و ابو یوسف یہ ہے امام احمد رضا ریمری اور میں حسن بغیر سوچے سمجھے بول اٹھیا کہ حضور کا حسن جو ہے وہی حسن ہے اور حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو بھی آپ کی وجہ سے ملا یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف پھر پیر شاہ صاحب جنہوں نے گورڈ شریف سے چلتے ہوئے لوگوں نے کہا حضور بہت سارے لوگ مشورے دیتے حضور یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے آپ کا تو پڑھنا پڑھانا کام ہے آپ تو ویل چیئر پر ہے آپ اندر بیٹھے آپ پر کیا مسئلہ ہے تو میں نے کہا جس کتے کو مالک پالتے ہیں اگر اس کی ٹانگیں نہ بھی ہوں تو اس کا منہ تو سلامت ہے اس کتے کا کام تو پھر مالک کا پیرا دینا گھونکے تو صحیح اور بتائے کہ میں نے جن مالکوں کا کھایا ہے میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی زبان تو کام کر رہی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی لوگوں نے یہی کہا حضور آپ تیر آدمی ہیں آپ گوڑے میں بیٹھے نظرانے فرمائے آپ لاہور جائیں گے تو حالات بڑے خراب ہیں انگریزوں کی حکومت ہے وہ آپ کے خلاف پہلے بھی بڑے ہیں کہ ہم نے میر علی شاہ کو یہاں سے نکال دینا ہے آپ کا سی آئی ڈی میں ایک مرید تھا اس نے پیر میر علی شاہ صاحب کو جا کر کہا بھی صحیح کہ حضور انگریز یہ فیصلہ کر چکے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ دن رات انگریزوں کے خلاف ہیں اور اندر خانے رپورٹ انگریز تیار کر چکے ہیں کہ علی لیشا کو ہم نے بڑے شریر سے جو ہے نکال دینا ہے اس کو جلا بتن کر دینا ہے پیر میرا شاہ صاحب بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ کی آپ نے فرمایا اوپر تو کچھ اور لکھا ہوا ہے یہ ہے حضور کی امت کا ترجمان جو نے بلیک بورڈ پر لبیک یا محمد بھی نہ لکھ سکے اس کو کیا حق ہے کہ وہ نبی کی عزت کی بات کرے جس کے دل میں اتنا بھی دکھ رسول ہو کہ وہ لبیک محمد کہے اس کا تو ترکیب بھی کوئی نہیں بنتی میں نے کہا گو اتنی بڑی لمبی گو ہوتی ہے وہ ایک شکاری شکار کر کے حضور کی بارگاہ میں لایا وہ کہنے لگا آپ آسمان کی باتیں کرتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھا نہیں آپ فلاں بات کرتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھی نہیں یہ گو آپ کے بارے میں قید ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا تو میرے, میرے آکا نے اس گوہ کو اتنی بڑی گوہ تھی میرے آکا نے فرمایا یا دبو میں نے کہا گوہ جتنی بولی تو بولو گوہ جتنی بولی تو بولو گوہ نے آگے سے یہ نہیں کہا لبیک محمد نہ گوہ آگے سے بول اٹھی لبیک وساد یا رسول اللہ وہ گوہ بھی بول اٹھی اس نے یہ نہیں کہا لبیک محمد فرمایا لبیک وساد یا رسول اللہ کس منہ سے حضور کی بات کرتے ہو گو جتنے بھی تمہارا عقیدہ نہ ہو میں نے کہا حضور کی بات کرے تو امام احمد رضا کرے پیر میرے علی شاہ کرے گو بھی بول اٹھی لبیک فساد ہے یار رسول اللہ کہا اس نے آگے سے کہ میں لبیک محمد کا مطلب کیا ہمیں بھی کوئی ترکیب سمجھاؤ پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے سرفنا ہمیں بھی کوئی سمجھاؤ لبیک محمد کا معنی کیا ہے امت سے بد جانتی کرتے ہو ہمیں بھی سمجھاؤ یہ لبیک محمد کی ترکیب کیا ہے لبیک اللہ عما لب تو ہے وہاں بھی اللہ عما یا اللہ کے معنی میں ہے لبیک اب لبیک محمد کا معنی ہمیں بتاؤ میں نے کہا اپنے بغض رسول دور کرو ایسی باتیں نہیں تمہارے منہ سے یہ بات ججتی نہیں ججتی ہے تو امام احمد رضا کروں تیرے نام پہ جاں فیدا ناموس پر نہیں حضور کی ناموس تو بات ہی اور ہے ہمارا امام تو ہمیں یہ درس دے گیا کہیں کائنات میں وقت بن جائے ناموس کی بات تو بہت بڑی بات ہے گھر پھر نہیں بیٹھنا حضور کی نام کی بات ہے کروں تیرے نام پہ جاں فیدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں دو نمری نہیں ہو سکتی دو نمری یہاں نہیں ہو سکتی حضور کی عزت پر بات کرو حضور کی عزت اور ناموس پر بات کرو یہاں تو گو بھی بول اٹھی میرے آقا و مولا نے اس گو سے پوچھا یاد ابو من تابو تو کس کی عبادت کرتی ہے اللہ زی عرشما وفل سلطان ہوں وفل بہر سبیل ہوں وفل جنت رحمت ہوں وفل نار یہ اللہ کی شان بیان کی پھر حضور نے فرمایاد ابو من انا میں نے کہا او فرانسیس کے خنازیر کی کہنا تمہیں خنازیر کی توہین ہے دو دو دو خنزیر خنزیر ضرور ہے گستاف رسول, رسول, رسول, رسول نہیں دو ہے ہمارے پاس, بس پاس دو کوئی دو ایسی اصطلاح نہیں جو ہم تمہارے لیے استعمال کریں تم حضور کے بارے ہم جو حاضر ہیں زلیلو ہم جو حاضر ہیں ہمارے بارے میں بات کرو ادھر کیا بات کرتے ہو پوری امت مسلمہ حضور کی نام اس کے لیے حاضر ہیں ہم جو موجود ہیں اور یہ نعرہ آج کا نہیں حضرت احسان نے حضور کے سامنے یہ بات کہی فینا بھی ومالدتی وحردی لرد محمد من کم بکاؤ دنیا والو سن لو قیامت تک حسان اعلان کر رہا ہے جب تک حضور کی امت موجود ہے حضور کی امت کا باپ بھی ماں بھی ساری عزت حضور پر قربان حضور کی عزت پر بات کرنی ہے بڑی دلیری سے بات کرنی ہے تو ہم حضور کے بارے میں بات کر رہے ہو ہمارے با ساتھ بات کرو جو کرنی ہے ہم جو موجود ہیں حضور کی امت جو موجود ہے ہمارا سب کچھ رسول اللہ پر قربان ہے اگر مگر سے نامو سے رسالت پر پیرا نہیں ہوتا اگر مگر میرے آکا و مولا کی عزت پر جو پیرا دے حضور اس کے لیے قانون بدل دیتے حضور قانون بدل دیتے ہیں اس کے لیے حضور کی عزت پر پیرا پوچھ کر نہیں اپنے ایمان سے بتاؤ مجھے حضور کی عزت پر کیسے پیرا دینا ہے علامہ بغدادی بات کرے علامہ آصف بات کرے شاہ ویس بات کریں یہ بولی خادم تو بات ہی نہیں کر رہا میں تو ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے ایمان سے پوچھو حضور کے بارے میں کیسی بات کرنی چاہیے سینہ کیسے ایسے کر کے جانا چاہیے میرے آقا و مولا کی عزت اور آبرو کے لیے جب آدمی ایسے کرتا ہے حضور اس پر خوش ہوتے ہیں ہاں ایسے بات نہیں ایسے بات نہیں ایسے بات کرنی ہے حضور کی عزت پر ایسے بات کرنی ہے حضور کی عزت پر نیچے بات سر کر کے نہیں خلو بن الفار یان سبیلی المن ادر بلا تنزیلی زربن یوزیل الحم مکیلی خلیلان خلیلی یہ بات ہے درباری شاعر ہے حضرت عبداللہ اللہ بن روح عمرا قضاء کے موقع پر اٹھنی پر سوار ہیں میرے, میرے آقا و مولا اٹھنی پر سوار ہیں حضور کی اٹھنی کی نکیل پکڑے جا رہے ہیں کافروں کو دیکھا جو کافروں دیکھ کر نرم پڑے وہ ضلیل ہے جو کافروں کو دیکھ کر بدل جائے وہ حضور کا غلام ہے کوئی حیا کرو کوئی شرم کرو تم ہم گستاخی رسول کے بارے میں ہمیں نرم کوشے بات کرنے کو کہتے ہو کہ نرم بات کرو کیسے نرم بات کرے کافر رہے ہمیں کوئی کسی سے پریشانی ہے یہاں بھی عیسائی رہتے ہیں ہندو رہتے ہیں سکھ رہتے ہیں پتہ نہیں کون کون سے رہتے ہیں لاہور میں بھی رہتے ہیں پشاور میں بھی رہتے ہیں اسلام آباد میں بھی رہتے ہیں کافر رہے کافر کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں بات کرے اس کو حق یہ نہیں پہنچتا کہ وہ حضور کے بارے میں بات کرے اب میں اس پر ایک واقعہ جو ہے وہ مصر کا حضرت بن بناس مصر کے گورنر ہیں اور وہاں ایک کافر نے حضور کے بارے میں بات کر دی اور عیسائی نے رسول اللہ کے بارے میں بات کر دی تو صحابی رسول نے بات کیا کی نبی علیہ السلاۃ والسلام حضرت بن بناس مصر کے گورنر ہیں حضرت غرفہ یہ حضور کے صحابی ہیں ایک قریب ایک کے پاس سے گزرے کافر تھا جو مسلمانوں کے ملک میں پناہ لے کر رہ رہا تھا۔ اس کو دعوت اسلام دی فرمایا اس کلمہ پڑھ جاؤ یرا اس نے کلمہ پڑھنے کے بجائے حضور کے خلاف بات کر دی۔ بات کر دی انہوں نے اسلام کی دعوت دی اس نے حضور کے بارے میں بات کر دی۔ صحابی رسول نے وہاں کھڑے کھڑے ما برائے عدالت فرافہ غرفۃ یدع فدقہ انفو صحابی رسول نے ہاتھ ایسے اٹھایا مکہ اور اس کی ناک توڑ دی۔ ناک توڑنے کے بعد پھر کو قتل بھی کر دیا. ناک میں توڑنے کے بعد اس کو قتل کر دیا مصر کے گورنر حضرت عمر بن بناس کے پاس یہ واقعہ لے جایا دیا. گیا تو فکال احدہ حضرت امر بناس فرمانے لگے ہم نے ان کو پناہ دے کر رکھا ہے آپ نے ایک ذمہ کو ایک کافر کو کیوں قتل کر دیا حضرت عمر بن بناس نے اسلام کا قانون بیان کیا آتا نا ام ہم نے ان کو پناہ دے کر رکھا اور آپ نے ماں برائے عدالت اس بندے کو قتل کر دیا قتل کرنے والے بھی صحابی لاکھوں سلام نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چاراں یارہ ورگا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا وہ کیا بیٹھ سکے جی یہ سراغ لے کے چلے اقبال کہتا ہے نہ ساکی ناز پیمانہ بے نہ گفتم اقبال کہتا ہے میرے کلام میں نہ شراب کی بات نہ شرابیوں کی بات نہ پینے والوں کی بات نہ پلانے والوں کی بات ہاں جب میں عشق کی بات کرتا ہوں تو بڑا بے باک ہو کے کرتا ہوں میں نے کہا اقبال تو یورپ میں پڑھ کے آیا اس لیے بے باک ہو گیا اقبال کہنے لگا نہیں نہیں مولانا خادم ایسی بات نہیں میں نے کہا یہ بے باک کیوں ہوا کا شنیدم کامت تو رابی رندانا گفتم اقبال نے کہا کہ یہ جو میں بے باک ہو کر حضور کی بات کرتا ہوں صدیق اکبر سے لے کر غازی المدین تک سب سے میں نے یہی سنا ہے کیسے بے باک ہو کر اقبال بے باک ہو کر حضور کے عشق کی بات کرتا ہے عشق رسول کی بات ویسے نے آپ کو فقیر کہتا ہے ٹوٹا ہوا تنکا کہتا ہے لیکن جب زور کی عزت کی بات آئے تو اقبال بے باک ہو جاتا ہے کہنے لگا میں نے سب سے سنا یہی ہے تم سے بے باکانا ہی تو بات کرنی ہے صاحب یہ رسول نے کیا بات کر دی لاکھوں سلام ہو حضرت غرفہ نے حضرت عمر بن بناس کو فرمایا کالا کالا غرف تو معذ اللہ نبیے انما ما نبی ان سے کمال کی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ہم تو دے رکھا ہے یہ ہمارے ذمہ ہے صحابی رسول نے عمر بن بناس کے سامنے بات کیا کی اور ہم نے ان کو اس لیے پناہ دے رکھی ہے کہ یہ اپنے عبادت خانوں میں جو چاہیں اپنے جا کر عبادت کا اظہار کرے اور ہم نے اس لیے ان کو پلاؤ دے کر رکھی ہے کہ ہم ان پر ایسا بوجھ اور ٹیکس نہیں لگائیں گے جس کی وجہ سے ذمہ اور ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلم پریشان ہو جائیں ہم نے انہیں اس لیے پناہ دے کر نہیں رکھی کہ ہمارے آکا مولا کے بارے میں بات کر یہ ہے قانون کوئی سمجھو بات کو یہود و نصارہ کی جنٹی کرنے والوں کوئی سمجھو کافر کافر ہو کر رہے صحابی نے بھی یہی بات کی ہم ان پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے اپنے عبادت خانوں میں جو چاہیں کریں لیکن فرمایا ہم نے اس لیے پناہ دے کر نہیں رکھی کہ حضور کے بارے میں بات کریں جب ایک صحابی نے حضرت غرفہ نے حضرت عمر بن بناس کے سامنے جب یہ بات پیش کی قال ممرون صدقتا صحابی رسول فرمان لگے ٹھیک کیا جو آپ نے بات کیا ٹھیک کیا امام نے سبل و رضاور رشاد میں لکھا فرمایا کہ ایک ضمی تھا ضمی جو مسلمانوں کے ملک میں پناہ لے کر رہا تھا فجاہ کلگ و کالا کتا آیا اور پاگل تھا وہ ذمی کے پیچھے پڑ گیا تھا کافر مسلمانوں کے ملک میں پناہ لے کر رہا تھا کتا تھا اور تھا بھی کالا وہ ضمی کے پیچھے پڑ گیا ذمہ بھاگتا بھاگتا تھا دخل اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی کتا دریا کے کنارے روک گیا تھا پاگل اب وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے یم یہ باہر نکلے میں اس کو کاٹوں جب اس نے سر باہر نکالا پانی سے دیکھا تو وہ پاگل کتا انتظار کر رہا ہے سنا مسلمانوں ہمارے ساتھ یہ کافر کیا کرنے لگے ہیں اب تھا وہ ضمی مسلمان بھی نہیں تھا اس نے جب دیکھا کہ کتا تو میری جان نہیں چھوڑ رہا ہے بھی پاگل یہ تو کوئی بولی سمجھتا بھی نہیں بندہ بھی مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں یہ انتظر ہوں یہ کنارے کھڑے ہو کر یہ میرا انتظار کر رہا ہے مجھے تو یہ کھا جائے گا کاٹے گا اب اس ذمہ نے کیا بات کہی اس نے کہا یا کلو تھا بھی کتا تھا بھی پاگل اب اس نے کتے کو خطاب کیا کیا کہنے لگا یا کلو کہنے لگا او کتے انا انی, انی فیس ہمت محمد میں حضور کی پناہ لیتا ہوں چلا جا تھا بھی پاگل اور تھا بھی کتا اور جس نے رسول اللہ کا نام لیا وہ مسلمان بھی نہیں تھا وہ کہلو نگا کتے میں جانتا ہوں کائنات میں سیدھا نہیں ہو سکتا تو جس کو لڑے گا اس کو بھی پاگل کر دے گا لیکن آج میں تجھے اس ہستی کا وسیلہ دے رہا ہوں جن کے سب کے یہ سارا کچھ بنا اینی فیس ہمت ہے محمد میں اپنے آپ کو حضور کی پناہ میں لیتا ہوں اب بتاؤ مجھے کاٹے گا فون لال کل امام نے لکھا بسمت کتے بسمت نے جب یہ سنا, پر پر سنا وہ مڑ کر دوڑنے بھو لگا, اس اس دو لگا اس نے اس پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ بندہ کدھر گیا میں نے کہا اے فرانسیو جو حضور کے خاکے بناتے ہو تم کون سے کتے ہو کتے بھی نہیں بنتے پاگل پہلے تو ہم مغولوں کا کتے کی بات سناتے تھے وہ تو کلوش ایک شکاری کتا تھا ووٹ کر پڑ گیا تم بتاؤ تم دنیا کے کون سے کتے ہو کافر بھی حضور کا واسطہ دیتا ہے تو پاگل کتا بھی صحیح ہو جاتا ہے اور کاٹنے سے باز آ جاتا ہے تم بتاؤ کس نسل کے ہو جو حضور کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم تو تمہاری نسل کی بھی کوئی تعین نہیں کر سکتے یہاں تو پاگل کتا بھی دوڑ پڑا حضور کا نام آ گیا. بات, بات, ختم بات ختم ہو گئی حضرت سفینہ نے شیر, شیر کو فرمایا या, या या رسول اللہ اور خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام حضور کی عزت پر پیرا دینا ہے اب یہ نہیں ہے کہ کوئی دعوت دے اب خود فیصلے کرنے ہیں اس کے بعد امت کی بقا کا ایک ہی نقطہ رہ جاتا ہے ہارون رشید نے جب امام مالک سے پوچھا تھا کہ دنیا میں کوئی بندہ حضور کے بارے میں بات کرے تو آپ نے فرمایا تھا پھر حضور کی امت بدلا لے بات کیوں کی کرے اس کو سمجھائے لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ تو کافر ہے میں نے کہا کافر نہیں تو میدان ہدابیا میں حضور کی مبارک داڑی کی طرف ہاتھ کیا تھا اس کو سمجھانا ہمارا کام ہے نا ایسے اس نے نے بن مسعود ایسے ہی تو ہاتھ کیا تھا حضور کی مبارک داڑی کی طرف لیکن مغیرہ بن شوبا نے یہ نہیں کہا یہ کافر ہے ہے بھی میرا چچا تو اب میں اس کو کیا سمجھاؤں پیچھے کھڑے کھڑے اپنے چچے کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا فرما آخر لکھ جاتے رسول اللہ ولہ فرمایا چاچے تجھے نہیں پتا تو میں تجھے بتاتا ہوں اگر دوبارہ سے آج ہاتھ آج کیا آج تو کاٹ کے رکھ دوں گا پیچھے کر ہاتھ کیا اگر اس کو پتہ نہیں تھا اوروا بن مسعود کو بات کرتے کرتے جب اس کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی میدان ادبیا میں میں نے جو آیات پڑھی ہیں اس کے اندر حکم یہ ہے کہ ایمان والے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرے یہ صحابہ نے قرآن پڑھا ہوا تھا لیکن اقبال کہتا ہے نشان راز یا ہزار ہیلا مرس بیا فن ندارت اقبال کہتا ہے جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا ہے کل سے نہیں پوچھنا یہ تو تجھے اگر مگر میں ہی رکھے گی حالات میں ڈالے رکھے گی حالات ایسے نہیں ہے حالات ویسے نہیں ہے, ویسے نہیں ہے کل دیکھیں گے پرسوں دیکھیں گے اقبال کہتا ہے نشانِ راز اکل ہزار اقبال کہتا ہے جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا ہے کل سے نہیں پوچھنا میں نے کہا کلندر او درویش لاہوری بتائیے کس سے پوچھنا ہے کہتا ہے عشق کمال زیقفن دارت اقبال کہتا ہے جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا ہے عشق سے پوچھنا ہے وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس میں صرف میری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ حضور کی امت ایک بار کھڑے ہو کر پوری امت آپ کی بات نہیں کر رہا آپ تو آئے بیٹھے ہیں آپ تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور ایل کراچی نے چاند دن پہلے یہ دنیا کو ثبوت بھی دے دیا کہ کوئی بلائے کوئی بھی بلائے اور حضور کے نام پر بلائے تو ہم حاضر ہیں ہاں نہ بڑے بڑے فلیکس لگے نہ بڑے بڑے کوئی بندے آئے نہ کسی کو کوئی پریشانی ہوئی بڑا حضور کی عزت کی بات آئے تو پھر بڑے چھوٹے کا کیا مسئلہ رہ جاتا ہے پھر مسئلہ کیا رہ جاتا ہے پھر تو نکلنا ہے پھر صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیتے ہیں ختم نبوت کی خاطر فرمایا یمامہ میں منکر ختم نبوت آ گیا اب بدری ہو یا غیر بدری ہو پہنچے جب حضور کی عزت کے لیے بلایا جائے پھر پہنچنا ہے پھر اگر مگر نہیں دیکھنا کاروبار کل کیا ہونا ہے پرسوں کیا ہونا ہے اعلی حضرت بریلوی ساری زندگی محنت کرتے رہے آخر پھر لکھتے ہوئے چلے گئے فرمایا تمنا ہے فرما یہ روزے معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی بس, بس ساری زندگی محنت کرنے کے بعد ارض گی یارسول کیا مت کے دن آپ اتنا ہی فرما دیں مند رضا چلیے یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے تیرے در کا دربا ہے جبریل اعظم تیرا مت خاں ہر نبیو ولی ہے بے تاب جس کے لیے ارش آزم یو روے لاما کان کی گلی ہے سبا ہے مجھے سر سرے دست صحبہ اسی سے کلی میرے دل کی کلی حضور کی عزت پر بات کرنی ہے بڑی دلیری کے ساتھ بات کرنی ہے اگر مگر سے بات نہیں کرنی مجھے اسے بالکل اتفاق نہیں اگر مگر سے اب امت کس کا انتظار کرے گی ہارون رشید کو امام مالک نے فرمایا کہ حضور کی امت بدلا لے نکا جی بدلا نہ لے سکے تو پھر آپ نے فرمایا ماں بکا المت بادشت میں نبی یہ فرمایا جب حضور کے خلاف بات ہو جائے اور امت مسلمہ پھر بدلہ نہ لے سکے تو پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہم نے زندہ رہنا ہے امام مالک کے فرمان کے مطابق مرنا نہیں ہے ہم نے زندہ رہنا ہے ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا مر جائے ہم مرنا نہیں ہم حضور کی عزت کے لیے حاضر حضور کی عزت کے لیے حاضر میرے آنکھ قانون بدل دیتے ہیں حضور کی عزت پر کوئی بات حضور قانون بدل دیتے ہیں رب بھی قانون بدل دیتا ہے غازی علم کے پاس منکر نقیر نہیں آئے قانون یہی ہے آنا ہے انہوں نے لیکن غازی علم کے پاس نہیں آئے رب نے قانون بدل دیا اب غازی علم سے منکر نقیروں نے کیا پوچھنا تھا ما گنت تکول فی حاضر رجل یہی پوچھنا تھا تو غازی آگے سے کہتا وہ میں گردن کٹا کے تو آگیا اور کیا پوچھتے ہو آج ہمیں لوگ کہتے ہیں جی او ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا میں نے کہا علم نے بھی لیا علمدین نے بھی لیا اور اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے چودہ جولائی انیس سو انتیس قائد اعظم محمد علی جناب آ یہ بابا جی جو کراچی میں لیٹے ہوئے ہیں اس دستور شارا کا کیا نام ہے ہاں شارا قید اعظم میں جو بابا لیٹا ہے اس بابے کی طرف میں بھی خطاب بابا جی ان کو سمجھاؤ ان کو سمجھاؤ تمہاری تصویریں دفتروں میں پیچھے لگا کر بیٹھے ہیں حضور کی عزت پر بات نہیں کرتے آپ بتائیں کہ آپ بمبئی سے چل کر لاہور کیوں آئے آپ بتائیں ان کو کہ آپ کو, آم کو, آم کو, آم کو آم کس نے بلایا لاہور مصور پاکستان نے بلایا اقبال نے بلایا اور بلانے والے اقبال آنے والے قید اعظم فلیٹی ہوٹل میں ٹھہرے وہ کمرہ بھی مخصوص کر دیا فلیٹی ہوٹل کے اندر چودہ جولائی انیس سو انتیس جو قید اعظم علم الدین کے لیے آ کر ٹھہرے اس کمرے میں اب وہ کمرہ بھی قابل زیارت بن گیا کہ یہاں ایک قید اعظم آ کر ٹہرے جب صبح ہوئی اس دن ہی پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی جب صبح ہوئی اقبال پہنچے اس کمرے میں قید اعظم کو لگایا آگے پیچھے مقدمے کی جب فائل اٹھائی اسی دن کفر گیا تھا کہ اب پاکستان بند کر رہے گا آگے بھی نہ پاکستان بننے سے کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی ایسے فائل اٹھا کر اقبال پیچھے پیچھے قید اعظم آگے آگے اس لڑکے کا مقدمہ لڑنے کے لیے جا رہے جس کی ابھی چہرے پر داڑھی بھی نہ آئی لوگ بڑوں بڑوں کی باتیں, کی باتیں کرتے ہیں چہرے پر داڑھی بھی نہ آئی عدالت میں پیش ہو گئے لاکھوں سلاموں قید اعظم آپ کی قبر پر آپ نے مقدمہ لڑ کر امت کو قیامت تک راستہ دے دیا میں اتنا بڑا قانون دان ہونے کے باوجود عدالت میں پیش ہو گئے جج نے ظاہر ہے وہ کافر تھے انہوں نے آئے بائیں شائیں کی تو قید اعظم محمد علی جناح حضور کے غلاموں کی طرح جوش میں آ گئے حضور کی عزت کی غیرت نے جوش مارا فرمایا جج تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی امت کو حضور سے پیار کتنا ہے تی جانتا ہی نہیں ہے اس مسئلے کو جب غازی المدین کا جنازہ آیا, آیا. چھ لاکھ لوگوں نے شرکت, شرکت کی ہم ممتاز آیا قادری آیا. کا نام ایسے نہیں لے رہے شاہجی پیر سید, سید جماعت علی شاہ صاحب بوڑھے سید جب غازی المدین کا جنازہ لایا گیا تو لوگ شاہ جی کو پکڑ کر لے گئے حضور چلیے غازی المدین کا جنازہ رکھ دیا گیا ہے جب جنازہ رکھا گیا مرید لے گئے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو چہرے سے کپڑا ہٹانا چاہا تو شاہ جی نے فرمایا چہرے سے کپڑا نہیں ہٹانا پاؤں سے کپڑا ہٹاؤ جب آپ نے یہ بات کی تو ہزاروں لوگ جو قریب موجود تھے وہ زاروں قطار لونے لگے شاہ جی یہ کیا کرنے لگے فرمایا میں غازی المدین کے اس لیے پاؤں چوم رہا ہوں نہ یہ حافظ نہ یہ کاری نہ یہ مولوی نہ یہ صوفی نہ یہ زاہد کچھ بھی نہیں ایک آل رسول بوڑا غازی علم کے قدم اس لیے چوم رہا ہے کہ اس نے میرے نانے کی عزت پر پیرا دیا ہے اور میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیا تک کہ کوئی بھی ہو میرے نانے کی عزت پر پیرا دے تو سید بھی اس کے پاؤں چومنے کے لیے تیار نعرہ تک نعرہ رسالت گلاب رسالت، ہے گلاب ہے گلاب خلام ہے رسول غلامی رسول میں سچری مرشدی سیچری مرشدی عزت پہ تیری ہم پہرا دیں گے عزت پہ تیری ہم پہرا دیں گے حرمت پہ تیری ہم پہرا دیں گے ناموس پہ تیری ہم پہرا دیں گے کو گستاخ کو تیرے ہم بکڑے کر دیں گے ہم بکڑے کر دیں گے ہم آگ لگا دیں گستاخ کو تیرے ہم خاک بنا دیں عزت پہ تیری ہم پیرا دیں گے میں مر ہوں تو میں برچہ ہوں تو میرے کفن پہ لکھنا میرے پتن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا عزت پہ تیری حرمت پہ تیری ناموس پہ تیری ہم پہرا دیں گے ہم پہرا دیں گے ہم پہرا دیں گے کس کو تیرے ہم دکھنے کی طرح ہم پہرا دیں گے وقت دی پہ تیری ہم پہرا دیں گے نہ پہ تیری ناموس پہ تیری ہم پہرا دیں گے نبئی کیا رسول اللہ نبئی کیا رسول اللہ نبئی کیا رسول اللہ کستاخ نبی کی ایک سزا آپ نے یہ جو جذبات کا اظہار کیا میں نے کہا میڈیا والوں کہتا ہوں یہ دکھاؤ مسلمان بیٹیوں کے بدن دکھاتے ہو آزاد میڈیا یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ محمد عربی کے شیروں کو ان خنازیر کو تم نے دکھایا جنہوں نے حضور کے خاکے بنا کر جلوس نکالا ان غلاموں کو دکھاؤ باوفا غلاموں کو دکھاؤ ان میں ایک ایک شیر ان چالیس لاکھ انفیروں پر بھاری ہے یہ دکھاؤ دنیا کو کہ یہ ہے مسلمان یہ ہے محمد عربی کے غلام اس آزاد میڈیا میں نے کہا یہ دکھاؤ دنیا کو اس میں کیا دہشت گردی ہو رہی ہے حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہے یہ دکھاؤ دنیا کو ایک جگہ تو یہ ساری نوٹ کیا جا رہا ہے ہاں وہ تو ہے ہی ہے وہاں بس ایسی بات ہے میرے آقا یہ ایسی محبت کرنی ہے قبر و حشر میں میرے آقا فرما دے جانے دے یا جانے دے یا اپنی ہے حافظ محمد افضل فقیر صاحب کی قبر پر لکھا ہے وہ بڑے حضور کے غلام ہے عربی فارسی اردو میں ان کی شاعری موجود ہے ابھی کوئی چند سال ہوئے دنیا سے گئے فقیر تھے ان کی قبر پر یہ اپنا ان کا شعر لکھا ہے کہ جب روح میرے پیرا نے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا حضور سے اتنا پیار ضرور کرنا ہے اتنا, اتنا پیار ضرور کرنا ہے کہ جب روح نکلے حضور فرمایا غلام آیا ہو میرا غلام آیا پیر میر علی شاہ صاحب شاہ کی بات, بات بھی رہ گئی, گئی لوگوں نے کہا حضور آپ نہ جائیں آپ نہ جائیں آپ پیر آدمی ہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے دجال سے قیدیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے لاہور مولوی تھوڑے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب نے تاریخی بات کی اور قیامت تک آنے والے علماء اور مشائش کے لیے راستہ متعین کر دیا فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر قائدانی لاہور میں للکارتا رہے اور میرا لشا گولنے میں بیٹھا رہے میرا لا جائے گا اور میرا لا صاحب لاہور آ گئے آپ نے فرمایا کہتا ہے میں نبی ہوں صدیوں کے بعد میں محمد عربی کا غلام ہوں بادشاہی مسجد کے رات میں قلم دوات رکھ دیتے ہیں دروازے پر پیر جاتے ہیں تو ادھر سے اپنے قلم کو حکم دے چلے میر علی شاہ بھی کہے گا قلم کو چلے جس کا قلم چل گیا وہ حق پر وہ نہ آیا دجال اس نے آنا کہا تھا لوگوں نے پھر پیر میر علی شاہ صاحب کو تانا دیا حضور اتنی بڑی بات کر دی قلم نہ چلتا تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب جلال میں آ گئے فرما جلے ہو میں نے یہ خود بات تھوڑی کی مجھے رسول اللہ نے حکم دیا میں نے اعلان کر دیا ہم ان کے بیٹھے ہیں ماننے والے ہم ان کی جو ہے وہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ عقیدت کرنے والے لبیک محمد والے کو کیا پتا ہے ہم بیٹھے ہیں ان کے جانشین جس طرح پیر علی شاہ صاحب لاہور آ گئے آپ نے اس دجال کو للکارا وہ تو نہ آیا پھر لوگوں نے چونکہ یارویں شریف کا بھی موقع ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی لانی بھی ہیں میں پچھلے سال اس گاؤں میں ہوئی گاٹ اس گاؤں کی جگہ جہاں پیر میر علی شاہ صاحب کتنے تھے تو پڑھنے کے لیے گئے میری بتیجی کا دو دن ہوئے ہوا تھا جوان سالہ وہ فوت ہو گئی تو وہ میں نے ٹائم دیا تھا تو ہوئی گاٹ کے لوگ میرے پیچھے گاؤں چلے گئے کہا حضرت آپ میں نے کہا اتنا ہمارا صدمہ ہے تو میں تو نہیں جا سکتا انہوں نے کہا اس پیر شاہ کے گاؤں کا واسطہ جہاں علی شاہ پڑتا رہا تو میں اپنے سارے سدمے کو چھوڑ کر رات کے وقت ڈرائیور بھی کوئی نہیں تھا ایک اناڑی ڈرائیور لے کر میں رات کی تاریخی میں اس گاؤں پہنچا. صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں میر علی شاہ پڑتا رہا جب اتنے سارے تھے علی شاہ صاحب پڑنے کے لیے اس گاؤں گئے صرف میں گاؤں دیکھنے کے لیے گیا حالانکہ میں تو سدمے سے بھی باہر نہیں آیا تھا ابھی لیکن میں وہ گاؤں تقریب کرنے کے لیے صرف پھر لی صاحب کی وجہ سے چلا گیا اتنے سارے تھے تو پیر میرا صاحب وہاں پڑھنے گئے دے. وہاں ایک بابا تھا ہمارے تو مولانا جمان ہے نڈھتے ہیں کسیدا گوسیا عامل بھی ہیں اور کسیدا ان کو زبانی یاد ہے بہت سارے لوگوں کو تو یہ کسیدا جو ہے میں بھی تھوڑا تھوڑا یاد مجھے بھی ہے تو وہ بابا تھا عامل وہ کسیدہ گوسیا کے نام پر اپنی پیری چمکاتا تھا جب بھی مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے تو وہ ساری دنیا کھڑی ہو جاتی اب پیر وہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے وہ بابا آیا ساری مسجد کھڑی ہو تو پیر میرے علی شاہ صاحب بیٹھے رہے اس بابے کو بڑا غصہ آیا وہ کہنے لگا کہ میں پڑھاں کسی دا یعنی میں لگا تو یہی جائے گا پیر شاہ صاحب ابھی اتنے تھے اس وقت یہ مقام تھا تو جب لاہور آئے تو سوچ سکتے کس مقام پر گے پیر میرے علی شاہ صاحب نے بابے کو فرمایا بابا تو کسیدا گوسیا پڑھ میں کسی دے والے بلانا آپ نے فرمایا تو کسیدہ گوسیا پڑھ میں گیارہویں والے پیروں کو بھی بلاتا ہوں ادھر ہماری بلی امی میں ہو میں ساڑھے بابے کا کسیدہ پڑھ کر ہمارے اوپر ہی بھونکنا ہے تمہیں یہ ہے پیر میرا لشا جب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ جوان اور رسول اللہ نے بھیجا ہوگا تو وہ کیا انوکھی وزع سارے زمانے سے نرالے ہیں اللہی یاشق کون سی بستی کے رہنے والے شما کشتہ کو جلا سکتی ہے موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے دلّی سیدھو پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مریدوں کو جلال میں آ کر فرمایا کہ اگر قید कह آج یہ کہہ دیتا یہ قید یعنی آج میرے علی شاہ کو یہ بات کر دیتا کہ اگر حضور آخری نبی ہے تو اس پر دلیل میرے علی شاہ یہ دے کے مردہ زندہ کر کے دکھائے تو فرمایا آج میرے علی شاہ نے مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دیا ہم ان کے وارث بیٹھے ہیں ہمیں کوئی پاکستان کے بارے میں مت بتائے کہ پاکستان کیسے بنا یہ ہم ان کے وارث بیٹھے ہیں ہمیں کوئی مت سکھائے کہ پاکستان میں کیا ہونا ہے پاکستان میں وہی ہونا ہے جو پیر میر علی شاہ کر کے گئے پاکستان میں وہی ہونا ہے جو پیر جماعت علی شاہ نے کیا جب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے پہنچ میں اس وقت پھر اقبال کلندر لاہوری لر زبر ہو گیا اس موقع پر اقبال پہ قابو ہو گیا اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو جب دیکھا کہ غازی المدین کے قدم چوم رہے ہیں تو اس موقع پر اقبال نے پھر کہا رو کر شاہ جی اصل گلیں ہی کرتے رہ گئے ترخان دا پتر بازی لے گیا اب آپ کو یہی ایک پیغام ہے کہ جب حضور کی عزت پر کوئی پہرا میرے آقا خود چاہتے ہیں مبالوا ہونا چاہیے حضور کی شان میں اگر مگر نہیں ہونی چاہیے میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے حضرت سات بن معاذ نے مبالغہ کیا حد کر دی میرے آقا نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں تو سات بن معاذ کھڑے ہو گئے عرض کی حضور ہم سے پوچھتے ہیں ہم کوئی کرایہ لے کر تھوڑا آنا ہے جلوس میں ہم پہلے یہ مانگنا ہے کہ پہلے کرایہ دو میں نے کہا نے حضور سے پیار کیا کیا, کیا؟ جو محفل میں آئے پوچھے کہ پکا کیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے جو کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دو پھر بات کروں گا وہ جھوٹ بولتا ہے حضور سے محبت ہے ہاں محبت یہ ہے آٹھ تلوارے ہیں بندے بھی تین سو تیرہ پورے کوئی نہیں کھانے کے لیے کھجورے بھی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں تو سات بن وج کھڑے ہو گئے حضور ہم سے پوچھتے دے ہیں سل ہبال امن شیتا وکتا ہبال امن شیسا سالم من شیسا آد من شیسا خسمن بال ناما شیتا, شیتا،, شیتا،, شیتا،, شیتا، وہ نام آتے یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے آپ حکم تو دیں آٹھ تلواریں لے کر بھی کیسر و کس سے جنگ چھڑ دیں حکم تو دیں دیا کتنے مبالغے <سؤال> کی بات ہے آٹھ تلواریں لے کر کیسر سے جنگ چھیڑنے کا مطلب ہے آج امریکہ روس سے جنگ چھیڑ دی جائے اتنی بڑی بات کی ساتھ سات نے لیکن میرے آقا مولا نے یہ نہیں فرمایا کیا مبالغہ میزی کرتے ہو کیسر کس طرح کی باتیں کرتے ہو میرے آقا خود چاہتے ہیں میری شان میں مبالغہ ہونا چاہیے اشرے کا وجہ رسول اللہ حضور کا چہرہ چمک اٹھا بات تو کرو نا آگے تو پھر جو مالک نے کرنا ہے تم تو بات کرو نعرہ لگاتے ہوئی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہوں چلتے ہوئی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہوں بہتر تو صحابی نے بات کر دی جب بات کر دی تو پھر فرشتے آ میرے آقا نے فرمایا یہ جبریلا گئے گھوڑا پکڑ کر یہ جبریلا گئے بات تو کرو غلامی کی بات ہی نہیں کرنی کرو تو صحیح ہم ایسے کر دیں گے ہم ایسے کر دیں گے پھر تمہارا کام تو کرنا نہیں توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر اپنا تیز رکھ پھر انجام اس کی تیزی کا اللہ کے حوالے مقول کا یہ مطلب ہے خنجر کو اپنا تیز رہے حضور کی بات تو کرنا ہے عزت کی پھر نے تھوڑا کرنا ہے پھر وہ کام لینے لگے تو وہ منگولے کو کتوں سے ہی لے لیتا ہے کام اس نے لینا بات ہی اگر مگر سے کرنی ہے تو بات کیسے کرنی ہے میرے آقا کا چہرہ چمک اٹھا تھا حضرت سات بن معاذ کے اس عمل بات پر حضور, حضور کا, کا چہرہ چمک, چمک اٹھا کیا مطلب یہ بات نہیں کرنی فرض واجب کے چکر میں آپ کو یہ کہ یہ لائٹ لگانا کہاں فرض تھا فرض کی بات میری محبت کا ادار تھا فرض دیا پتہ فرض واجب کے چکروں میں حضور کی امت کو حضور سے دور کرنے فرض واجب کی بات چھوڑ محبت کی بات کر حضرت ام میں ایمن رات اٹھی اور حضور کا پیشاب مبارک حضور نے پیالے میں فرمایا حضور کا پیشاب مبارک طیب طاہر پاک حضور نے حضرت احمد نے اس پیالے کو منہ لگایا اور پی گئی صبح صحابہ نے پوچھا مائی جی آپ آپ نے پی لیا آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ ہے محبت فرد واجب کے چکروں میں حضور کی امت سے حضور کو دور کرنے والوں حیات کرو کیا باتیں کرتے ہو حضرت ام احمد نے جواب کیا دیا شریف تو معافیا بلاشر تیب راحیت ہی پر ماؤ میرے محبوب کے غلاموں کیا بات کرتے ہو جب میں نے منہ لگایا تو اس کی خوشبو اتنی تھی محبت یہ ہے محبت یہ ہے میدان عد میں حضرت ]Jake. سنان انہوں نے حضور کا خون جوسنا شروع کیا صحابہ نے فرمایا اتشرب الما آپ خون پی لیں صحابی نے کہا اللہ بل اشرب الدما رسول اللہ ہے میں خون نہیں پی رہا میں رسول اللہ کا خون پی رہا مطلق خون کی بات میں نہیں کر رہا میں تو رسول اللہ کا خون پی رہا है محبت محبت کے اندر کیا ہے اگر مگر محبت سے نہیں ہے محبت ایسے ہے میرے آقا کا چہرہ چمک اٹھا سات بن معاذ کو تیر لگ گیا جب تیر لگ گیا صحابی رسول کا جب یہاں سے خون بہ اٹھا صحابہ کہتے ہیں یہاں سے جب خون بہنے لگا تو میرے آقا نے حضرت سعد کا ہاتھ اٹھا کر ادھر رکھ دیا ان کا خون حضور کے چہرے پر بہ رہا تھا قیامت تک بتایا کہ جو مجھے خوش کر دے تو میں تو اس کا خون بھی اپنے چہرے پر لے لیتا حد ہو گئی صاحبہ کہتے آب ہم جی پیچھے ہٹاتے ہیں ہاتھ رسول اللہ پھر ایسے رکھ دیتے عقل آ کر یہاں ختم ہو جاتی ہے مگ جاتی ہے عقل جب عبداللہ ابن ابئی کے ساتھ بیٹے نے یہ بات کی میں کہا ت نے وہاں کہا ہے کہ ہم عزت والے دلیلوں کو نکال دیں گے یہ بات تو نے کی ادھر تلوار اپنے باپ کے سر پر رکھی اور کہا کہ سب تلیل پتر اپنے پی گل کرتی کیامع محمد ال ال آز وا نل ازل حضور سب تڈیا استالے میں سب تلیل ہوں باپ, باپ نے جب بیٹے, بیٹے کے سامنے یہ بات کر دی ہاں ہاں محمد الآزا انل ازل میں یہ بات کر رہا ہوں تلوار سر پر تھی باپ کے جب یہ بات کر دی رسول اللہ یہ بات چلتے چلتے حدور تک پہنچ گئی تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بات تھوڑی سی نرم کرنی چاہیے باپ تو دیکھنا چاہیے باپ, باپ باپ ہوتا ہے آپ کو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی آخر یہ مدینہ منورہ ہے رحمت اللہ عالمین یہاں موجود ہے آپ کو تھوڑی سی نرم بات فالا بلغت رسول اللہ جب حضور نے اس بات کو پسند فرمایا کہ گستاخ باپ بھی ہو تو بیٹے کو ایسی بات کرنی چاہیے وہ شکر مولانا غلام گست دادی صاحب یہاں اگر میں بھی ختم ہو جاتا ہوں مجھ سے ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا میرا اندر بھی ختم ہو جاتا ہے ساری کائنات حضور کی وجہ سے ہے ہمیں ساری زندگی بھی شکریہ ادا کرے تو یہ نہیں کر سکتے یہ انسانی شکلیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو لیکن اس کا مجھے بھی ترجمہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے وہ شکا لہو میرے آقا و مولا, مولا نے بیٹے کا شکریہ ادا کیا جس نے باپ سے فرماؤ میرے غلام تیرا شکریہ ت نے اپنے باپ کے ساتھ میری عزت کی کتنی بڑی بات کر دیا حضور نے شکریہ بھی ادا کیا حضور شکریہ ادا فرمائے اپنے غلام کا میرے آکا چاہتے ہیں کہ میری عزت پر ایسے بات کرو پنجابی کہ اگلے در دھو نکڑ جاتے ہیں دھو نکل جائے اگلے دفعہ جل نے دھوؤں سے اٹھے کوئی تو پھر دھواں کا بلند ہوتا ہے اگلے دفعہ دھو نکل جائے میرے آقا بھی یہ چاہتے ہیں میری عزت پر غلام ایسی بات کرے لو جی سات دنیا سے تشریف لے گئے میرے و مولا ان کے گھر گئے صحابہ کہتے حضور اتنی تیزی سے چلے سات بن معاذ کے گھر کی طرف ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے کاندھے سے چادریں گر گئی ہم نے یارسول اتنی جلدی کیا ہے سات بین نواز کا گھر تو بڑا قریب ہے میرے نے فرمایا میں اس لیے جلدی جا رہا ہوں کہیں میرے جانے سے پہلے فرشتے غسل کے لیے سات بن کو عرش پر نہ لے جائے. کی محمد سے وفات نے یہ حضور کا چہرہ چمکایا بات کی اور اس موقع پر جب سات بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو جنازہ بالکل ہلکا پھلکا بنو قرائضہ کے بارے میں جو فیصلہ کیا وہ تو بڑا دردناک ہے امن امن کی بات سنانے والوں کو تو شاید کسی کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے کہ سات بن معاذ نے جو دعا کی تھی یا اللہ مجھے موت نہیں دینی بنو قرضہ کا انجام دکھانا ہے اور بنو قرضہ کے بارے میں بڑا سخت آپ نے فیصلہ کیا حضرت سات بن معاذ نے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے موت نہیں دینی تو سات بن معاذ کو بنو قرضہ کا حضور نے محاصلہ کر لیا کیوں جی اور سات بن معاذ ایسے کاندھے پر تلوار رکھ کے جا رہے تھے حضرت سید آشا صدیقہ کا فرماتیاں میرے حجرے کے قریب سے گزرے تلوار بھی تھی اور کمان بھی تھی اور تیر بھی تھے ان کو پتہ نہیں تھا میں ان کی گفتگو سن رہی ہوں فرماتیاں جب میرے حجرے کے قریب سے گزرے سات بن معاذ تو یہ شیر پڑھ رہے تھے لبس کلیل موتل اپنے آپ کو کہہ رہے تھے سات ٹھہرئے ٹہریے اتنی بھی جلدی کیا ہے ابھی مار کا برپا ہونے والا ہے آج جو موت آ جائے تو کی کیا بات, کیا بات ہے یہ سات بن معاذ یہ شیر, شیر, شیر, شیر پڑھتے ہوئے جا تھے رہے رہے کے نقل کیا کہتے ہیں جس چیز کا سبب مفتی ہو اس کو جاننے کے لیے جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے تج آ جائے تو تیری کیا ہی بات ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ کوڑی ہوئے وہ جا رہا ہے ریلی میں میں تو گھر بیٹھا ہوں میں نے کہا یہ سیکھو ماں سنل یہاں موتے تو نہیں آتی ریلی میں چلتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے کس منہ سے حضور کے سامنے کل ہے پیش ہونا پر کس منہ سے جانا ہے قیامت والے دن میرے آکائی بازو میں شفاعت کھولیں گے کلی خلیلو نجی مسیحوں صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلفری کہاں سے کہاں زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنینو چنا بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے مجھے, مجھے یاد ہے ساری اس لیے میں نہیں پڑھتا کہ ٹائم میں بات دوسری کر رہا ہوں ورنہ مجھے بہت ساری, ساری سنسان یاد ہیں آپ کی دعاؤں سے میں ابھی آخر میں خطبہ بھی آپ کو سنانا ہے اعلیٰ حضرت کا خطبہ صرف زبانی سنانا ہے تشریح نہیں کرنی صرف زبانی سنانا ہے حضور کی غلامی اختیار کرنی ہے حضرت سات بن معاذ کا جنازہ ہلکا پھلکا ہو گیا فیصلہ کیا کیا بن معاذ کو حضور نے گھوڑے پر بلوایا جب سات بن معاذ پہنچے تو میرے آکا مولا نے فرمایا کہ بنو کراضہ کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں آپ نے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے فیصلہ دکھانا ہے رب رب ہے فرمایا دکھانا کیا ہے تو خود کرے گا دکھانا مزر تو مزر دکھانا کیا تو خود فیصلہ کرے گا ان کے بارے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں وہ فیصلہ نہ کر سکوں جو اللہ رسول چاہتے ہیں تو پھر فر فرمایا بنوں پر تو یہی کہتے ہیں آپ میرا فیصلہ ہے تو پھر سنے جہاں دل دا کمزور ہے جنہیں یورپ دیا اینکا لا کے اسلام پڑیا وہ گل بڑی ڈاڈی وہ دیا ڈنگا ویسے ہی ختم ہو جانیا سات دن وہ آج عرض کی یارس اللہ اگر میرا فیصلہ ہے تو ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اگر میرا فیصلہ, میرا فیصلہ ہے تو ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے ان کی تمام عورتوں کو لوڈیاں بنا لیا جائے اور ان کے بچوں کو تمام کو غلام بنا لیا جائے اور ان کا تمام مال مالک غنیمت کے اندر داخل کر دیا جائے حضور مسکراؤ پڑے میرے آقا نے فرمایا صاحب یہ فیصلہ تو آسمان پر پہلے ہو چکا نارے تکبیر نارے رسالت نار رسالت عظمت و شان مصطفیٰ اب رب کے بارے میں کیا کہ وہ فیصلہ کیا جو آسمان پر پہلے ہو چکا اب جب حضرت سات بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ ان کو بن کی بدوا لگ گئی اتنا انہوں نے سخت فیصلہ کیا یہ بات چلتے چلتے ہمارے آکا مولا تک پہنچ گئی میرے آقا نے فرمایا بنو قرضہ کی بدوا کی کیا لگنی تھی ستر ہزار فرشتے آسمان سے سات بن معاذ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آیا جو کبھی زمین پر نہیں آیا. کی محمد سے وفاتوں نے ستر ہزار فرشتے بھی جنازہ اٹھانے کے لیے آ گئے حضور کا چہرہ چمکا دیا حضور کو خوش کر دیا تو کیا سمجھتا ہے حضور کا ذکر کرنے سے میرے آ کر ناراض ہو جائیں گے کیا کیسی باتیں کرتے ہو اگر مگر والے اگر مگر والا مولوی نہیں ہے وہ غدار ہے داتا صاحب نے کشف محاجوب شریف میں لکھا فرمایا ولی کی ساری زندگی ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک برابر نہیں ہے اب بتاؤ داتا صاحب کی ساری زندگی حضور کے سانس برابر نہیں سلطان الہ کی ساری زندگی حضور کے ایک برابر نہیں امام ربانی کی ساری زندگی حضور کے ایک برابر نہیں آل حضرت بریل کی ساری زندگی حضور کے برابر نہیں। پیر میر شاہ صاحب کی ساری زندگی حضور کے ایک برابر نہیں مولوی کوئن ہوتا ہے جو حضور کے بارے میں بات کرے اگر مگر نہیں کرنی ایسے سینہ تان کر حضور سے پیار کرنا ہے پھر دادا صاحب نے لکھا کہ حضور کا جو سانس آت مبارک, آت مبارک آت ہے وہ فاضل ہے حضور مبارک ولی کی ساری زندگی سے پھر گفتگو ختم میں نے بہت لمبی بات کر دی آخر میری گفتگو ختم میں ختم کر کے آخر میں جب میرے و مولا حضرت سعد بن مواز کی قبر میں اترے تو راستے میں بھی آپ کی امی جان پچھلے سال ایک بیٹا دے چکی خندق میں یہ دوسرا جی بیٹا حضور کے نام پر جا رہا ہے پچھلے سال امیر بن بستگ مواز دیے میدان اود میں سات مواز حضور کے گھوڑے کا لگام پکڑ کر گئے واپس آئے بھائی کی لاش کے لیے بھی نہ روکے اور حضرت سعید بن مواز کی امی جان جب میدان عود کی طرف جا رہی تھی تو حضور نے گھوڑا روکا تعزیت کے لیے حضرت سات بن مواز کی امی جان نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور بیٹے کے لیے نہیں آئی میں تو آپ کو دیکھنے آئی ہوں آج دوسرے سال دوسرا بیٹا دے دیا اور وہ جنازے کے ساتھ جا رہی تھی ساتھ یہ شیر پڑھ رہی تھی میں ساتھ ساتھ کی ماں بڑی دلیر ہے بڑی حوصلے والی ہے لیکن سات کے بعد زندگی کیسے بسر ہوگی آپ یہ شیر پڑھتے جا رہی تھی حضرت فاروق اعظم نے ان کو روکا فرمایا ساتھ کی ماں چپ ہو جا میرے آنکھ نے فرمایا عمر آپ چپ ہو جائیں قیامت مطلب تک جتنی مائیں روئیں گی جھوٹ بول سکتی ہیں ساتھ کی ماں جھوٹ نہیں بول رہی चلتے, چلتے چلتے میرے آکا جب قبر میں اترے حضرت سات بن معاذ کی قبر میں اور حضرت سعد بن معاذ کی امی جان قبر کے کنارے کھڑی ہیں ان کے آنسو بہ رہے ہیں میرے آکا نے کیا بات فرمائی فرمایا سات کی ماں اللہ یار کا دم ہو کے عظہب نیا کر لو وہ ترچ فرمایا سعد کی ماں چپ ہو جا آنسو بند کر دے پریشانی دور کر دے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک پہلا تیرا بیٹا ہے جس کو رب العالمین بھی مسکراتے ہوئے ملا رب العالمین مسکراتے ہوئے ملا میں ساتھ توں نے میرے نبی کو مسکرا دیا تو لے میں تجھے مسکرا کے مل رہا ہوں الحمد اللہ رسول الکرام مالکی و شافی احمد القرام یقول بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فین اسلحیت البحر الزخار والدر المختار وخزائم الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار علام و فت القدیر وزاد الفقیر ابہر و کنز القاعق و نار الرائے فلاح و امداد الفتح و داسلاح منور و کشف المزمرات و حل المشکلاد و وحل المنطقا و ینابیٰ و تن ویر البسائر و وزاد ر الجواہر البدائ نوادر المنزو مغن الشباہ ون نذا مغنس ون حصاب المساکین الحاو القدیل کمالف الواف شافی المسفل مستفل مستثل مستبل منتقص صافی عدت النواز عدت النواز الوانف الوسائل اصاف صاحب المسائل عمدت الواخر وخلاصت الواعل وسلات وسلام و امام العظم سے لے کر یہاں تک حضور کی شان یہ ساری کتابوں کے نام ہے یا, بزر... یا اور نام ہے یہاں تک اعلیٰ بریلوی نے حضور کی شان بیان کی. اپنا قیدہ بھی بیان گیتا المنزہ و نزائر والا وصابی والی و حزبی مسابی و مفاطی ل مجما بہر وا مجتہ ملتی امتی پھر چاروں اماما دالا ذکر جنہ دارویں منارے سون فریاد پیرا دیا پیڑا میری ارز سنی کن در کے بہ درز سونی کن دھر کے بغداد شہر کی نشانی کچیاں لمیا چی چیزاں تن من میرا پرزے پورزے جی درجی دیا لیراں ہو دی گل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیرا ہوں تغداد شہر دکڑے مگساں کرساں میرا ہوں خاص کر ذکر بابو سبانی کا پھر فرما خصوصن <سلام> الارکان اارباتہ وال انوار اللہ میںادہ وابناہ اقررم ال الغص ال لاظم ذخیر الل لا و تو فتل فصول الحقائق کے وشرہ محذبے بکے زیں آم والائ نامم بہم والہم یار ہمر راہمین آمین آمین وال الحمدل الللهہ ربّ ال